السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للّہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام وقفہ وسلات نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر دو سو اکیس صورت البکار اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مشرق عورتوں سے شادی نہیں کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں شروع اسلام میں مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتہ جاری تھا جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو یہ رشتہ ختم ہو گیا حرام ہو گیا اب کوئی بھی مسلمان مرد کسی مشرقہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی مسلمان عورت مشرق مرد سے شادی نہیں کر سکتی مشرق اسے کہتے ہیں جو شرک کرے یعنی اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کسی اور کو بھی شریک کرے اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدہ کرے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاجت روا سمجھے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مشکل کشا سمجھے بگڑی بنانے والا سمجھے عبادت کے لائق سمجھے تو ایسا بندہ مشرق ہے اور اس سے مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک عورت سے لونڈی مومنہ بہتر ہے جو تمہاری غلام ہے وہ مومنہ ہے تو وہ اس عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرقہ عورت تمہیں کتنی ہی کیوں نہ پسند ہو تم اس سے شادی نہیں کر سکتے اور نہ ہی عورت مشرق مردوں سے شادی کر سکتی ہے فرمایا ولاتن کی ہو اور نہ تم نکاح کرو المشرقاتی مشرق عورتوں سے حتیٰ یمنہ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں والا عامہ تم مینہ اور البتہ لونڈی ممینہ تن مومنہ خیرن بہت بہتر ہے میم مشرقہ تن مشرق عورت سے ولو آ جب کم اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے اگرچہ تم اسے مشرقہ عورت کو پسند کرتے ہو لیکن پھر بھی نکاح نہیں کرو والا تن کی ہو اور نہ تم نکاح میں دو المشرقین مشرق مردوں کے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ فرماتے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو مشرق مرد کے نکاح میں بھی نہ دو حتیٰ کہ وہ بھی ایمان لے آئیں کیوں ولا آبدمومن اور البتہ غلام مومن بہت بہتر ہے مشرق مرد سے ولو آج اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے اگرچہ تمہیں کسی مرد کی ظاہری خصوصیات دیکھتے ہوئے تم اسے پسند کرتے ہو اس کا کردار اخلاق دیکھتے ہوئے اسے پسند کرتے ہو لیکن اگر وہ مشرق ہے تو اس سے غلام بہتر ہے اس کے نکاح میں اپنی بیٹی نہ دو اولائکہ کیوں یہی وہ لوگ ہیں یہ دعونا جو بلاتے ہیں الناری آگ کی طرف یہ لوگ تمہیں بھی جہنم کی طرف لے کے جائیں گے واللہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بلاتا ہے علاجنتِ جنت کی طرف والمغفرتی اور بخشش کی طرف بے اپنے حکم کے ساتھ ویوبینوں اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی نشانیاں اپنی آیتیں لناسی لوگوں کے لیے لا الحم تاکہ وہ یا نصیحت حاصل کر سکیں صدق اللہ العظیم